چاہے وہ جتنے گزاریں گے میرے مل ساتھ مل کر بابا سے بلند بلند ضرور دیکھ پڑھ لیجیے صلی اللہ قدموں اللہ میں جو ہے طلوا تیرا آپ کو نظر پہ چڑھے دیکھ کے طلبا تیرا سب کر کے پیش کروں گا تاکہ سارے کلام بھی پڑھے جائیں سب کے دل بھی رہ جائیں میری عادت ہے اس لیے سب سے پہلے امام ہی مان میں اگلے سندر کا ہے کلام کلام کلام. تلا چکاتے ہیں تلا بول پانو ر چکاتے ہیں تلا بول پانو راشیہ میرے پاپر کے ہے بچہ بچا, بچا نورکا دے دن پاپ میں ہے بچہ بچہ نورکا نور کا نورا یے نوری نور لے نور میری غزل بزل کر اتی نور کا دیتی ہے آپ کی سیر جس میں بھی ہم پہ چلتے ہیں لوک دیتی ہے آپ کی تیر جیس میں بھی ہم پہ چلتے ہیں یہ کرم ہے کا ہم آنے والے اراب چل کے ہے دور کا ہم پر آنے والا اراب چل بولنے والا آتا ہے ہندی بولنے والا آتا ہے اردو بولنے والا آتا ہے انگریزی بولنے والا آتا ہے پشتوں بولنے والا آتا ہے بنگالی بولنے والا آتا ہے پنجابی بولنے والا آتا ہے ہر والا آتا ہے خزور کی بارگاہ میں تو آتا ہے جس کو بولنا نہیں آتا خزور تو اس کی بھی کمیٹے ہیں وہ سمجھتے گولیاں سب کی آؤ گرباروں تکا کو چلے آؤ گرباروں تقا کو چلے کو خوشی بیگ بہیلتے ہیں او گربار مو بات چلے چھوٹے سے چلتے ہیں اور اپنی ہے کچھ نہیں بات صرف سی ہے پلتے تھے ابھی کنو پے ان کے پلتے ہیں کنو پے ان کے ہیں سنبھل چیئرمین چہرے کاروائی آجیب روپ کی فرمائش پر ایک کلام پیش کروں گا کروں ہے آپ کو بھی پسند آئے گا and کو اہلوں نے کرنا جب بندے سیتا کرنا جب بے نندا گم کرائےم اپنے نئے تالبن میں پڑی ہوئی نعتوں میں امام آہر سنت کے کلام کو چھوڑ کر ان کو میں مقابلے میں کیسے لاؤں ان کے مقابلے کا کوئی ہے ہی نہیں ان کے کلام کو چھوڑ کر مجھے جو اس قسم میں مجھے جو بہت پسند آیا میرے ذوق کے مطابق بات کرتا ہوں مجھے جو پسند آیا جس قسم کی طرزیں مجھے پسند ہیں اور جس قسم کی طرزوں کلام کا میں شوقین ہوں اس کلام میں سے جو مجھے پسند آیا میں وہ کلام پیش کروں گا اس کے بعد انشاءاللہ سرکار کی آمد کی دھونے بچیں گے انشاءاللہ چرسار چاہ سوئیں ہیں کو چون در ہے تو گے میری لاکھ لمبا دل تو یل ہے تو لم خیر میری لاکھ لوئل ہے تج گئی ہے لکھان غریب بچے ریا میرے لکھا نیل کریبو بچے ریا میرے لا تھیلادی راتو یا ہے بنائی نام تو یہ ہے ہے بنائی نام ہاتو نائی ہے پیلا ستملہ ستم چون سر سل چل ہے ریل جما پتی پل پکیلا مجھے گے ندگائی تچہ تو یہ گائی ہے چپا تو یہ گائی ہے پتن بل گئی ہوں پتن بل گئی niya ni ro namo tu میں اب اپنے ایوان سے آخری صناخان کو پیش کروں گا جب سارے ہلال چمکتے رہے اور اپنی اپنی روشنی بکھیرتے رہے اس کے بعد ماہ نور کا ہلال چمکا کہ سارے ہلال مان پڑ گئے اور ماہ نور کا حلال ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ ماہ نور کا ہلال جب چمکا تو تمام انبیاء کی روشنی ماند پڑ گئی اور پھر اللہ کا حبیب دنیا میں تشریف لا اس کی آمد کی خوشیاں ہم سب منا رہے ہیں آکال سلاط السلام کی ولادت کی خوشیاں ہم سب منا رہے ہیں اور اس خوشی میں کیو ٹی وی نے یہ تصور پیش کیا کہ آج ہم چند ہزار لوگ یہاں پر بیٹھے ناگزیر وجوہات ہر سال کوشش یہ ہوتی ہے کہ کثیر تعداد میں لوگ اکٹھے ہو سکیں اور مل کر آتا علیہ و کے کی ولادت کی خوشی منائی جائے آج ناگزیر وہ جہاد جی کی بنا پر لیکن اس کے باوجود کیو ٹی وی نے ناغا نہیں کیا بلکہ برکات سمیٹنے کے لیے ہم سب آگے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے ہم آگے ہیں اور اکال سلاط السلام کا ذکر کر رہے ہیں میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ کیو ٹی وی یہ تصور پیش کر رہا ہے کہ آپ دنیا کے کسی بھی خطے میں موجود ہیں کیو ٹی وی سے محبت کرتے ہیں ہم سب مل کر اقال سلاط السلام کی بلادت کی خوشی منا رہے ہیں میں اپنے ایوان سے اب اس سناخہ کو پیش کر رہا ہوں ایف آر ایس انڈرنیشنل نے اس سال ان کا البم ریلیز کیا ماہ نور کا ہلال آپ سب نے بہت پسند کیا بہت پذیرائی دی میں اس صنافہ کے لیے کہا کرتا ہوں اور اب اتنا ہی کہنے کا وقت بھی ہے اور اتنا کہنا ہی کافی بھی ہے کہ جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو تاخ کی ضرورت نہیں جل رہا ہے محمد کی دہلیز پر دل کو طاق حرم کی ضرورت نہیں میرے آپ کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں میرے آقا کے مجھ پر ہیں اتنے کرم اب کسی کے کرم کی ضرورت نہیں میں ایک بار پھر جو صنافہ کو پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے حاجی روب صاحب خلیل وارسی صاحب ایف آر ایس انٹرنیشنل کو بالخصوص ان کے ڈائریکٹر جناب فاروق فاریہ صاحب سلیم میمن صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اس بار چون ایلبمز ریلیز کرنا الحمدللہ اللہ رب العزت انہیں قبول فرمائے اور میں سمجھتا ہوں کہ ایک ریکارڈ ہے چون ایلبمز ریلیز کرنا اور یہ کریڈٹ اس کی شوٹ کرنے کا خلیل واسی صاحب کو جاتا ہے کہ جنہوں نے ہر نمبر کو ممتاز بنایا ہر البم کو منفرد بنایا اور ایک شاہکار بنایا میں مبارکباد پیش کرتے ہوئے اپنے ایوان سے انتہائی ممتاز معروف محترم خان کو پیش کر رہا ہوں الحاج محمد اویس رضا قادری سے تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں والیوں میری ماں میری بہنوں میرے بھائیوں السلام علیکم و اللہ تعالی برکاتہ اور آپ تمام بھائیوں کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ جشن عید ملاد النبی مبارک ہو بالخصوص مدین منبرہ میں سننے والے اور بالخصوص میری میری جو امی بنی ہوئی ان کو بھی مبارکباد اس کے علاوہ جہاں جہاں چاہنے والے ہیں خصوصاً ساؤتھ افریقہ دارسترام انگلینڈ کینیڈا امریکہ اور بھارت بنگلہ دیش جہاں جہاں مسلمان چاہنے والے تمام میرے بھائیوں کو میری طرف سے حاجی ابو روف صاحب کیو ٹی وی کے ڈائریکٹر اے آر وائی ایڈیٹر کے ڈائریکٹر بلکہ ڈائریکٹر تو فریف باحد صاحب یہ تو پروپریٹر ہیں چیئرمین ہیں سب کچھ ہیں ان کی طرف سے اور بہت کم عرصے میں ایک کمپنی لانچ کی گئی اور بہت کم عرصے میں وہ عروج پہ پہنچی کون کہتا ہے ناک پانی میں طاقت میں دیکھو ناک میں طاقت تو دیکھو کہ ناک کے سچے میں کمپنیاں عروج پہ پہنچتی ہیں یہ ایف آر ایس کیا ہے ایف اور فاروق آرف اور روف ایس کو سعم یہ تینوں نام کے شروع کے جو ہیں وہ لیے گئے اور ایف آر ایس بنایا گیا اور ایف آر ایس نات کی ناک ہانی کے سطح میں آج پوری دنیا میں جانی بجڑی جا رہی ہے ایف آر ایس بہت کم ایسی کمپنیاں ہیں بلکہ میرے تو ذہن میں ایسی کمپنی نہیں آ رہی جو نات کے نمبر ریلیز کر کے اور اس کو یہ جی میرے نظر میں تو واحد کمپنی ہے کہ جو نعتوں کے اور مطلبینی نمبرز ریلیز کر کے اتنی بلندی کو پہنچی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے اور اس سے مزید اچھے اچھے کام ہوتے رہے وقت کیونکہ آپ بھی دیکھ رہے ہیں بہت زیادہ ہو گیا اور چند ناگزیر وجوہات کی بنا پر مائک جو ہے مجھے تاخیر سے ملا اور مائک چیز ایسی ہے مائک اور کرسی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جس کے ہاتھ میں آ جائے تو کچھ اوڑھتا ہی نہیں یہ دو چیزیں سوچی بہرحال وقت جتنا بھی ہے آپ کو معلوم ہے کہ کیو ٹی وی کے ذریعے پانچوں وقت کی اذانیں نشر کی جاتی ہیں فجر کی اذان بھی نشر ہوتی ہے لیکن آج فجر کی اذان یہاں سے لائیو نشر ہوتی ہے اس لیے آپ یہ محسوس نہ کیجیے کہ ٹائم پہ اذان ہوئی کہ نہ ہوئی ٹائم پر اذان دینا یہ کوئی فرض یا واجب نہیں ہے اکثر مسجد میں کبھی پانچ منٹ دور ہوتی ہے کبھی دس منٹ دور ہوتی ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہم اپنے حساب سے یہاں مسجد ختم کریں گے اپنے حساب سے اذان بھی دیں گے اور ان نماز بھی جماعت کے ساتھ یہاں پڑھیں گے شاہ. تو اب جو ذکر ہے ہے ہے ہے کا بکل ہے معصوم گلیاں مسکراتی تھی مسکراتی ہیں ہمیں ہیں مقدم کے طرح گنگناتی تھی گنگناتی ہیں دشو کی سلام دینے والی سوچ جاتی تھی سنتی تھی یہ آواز سلام علی کا یا رسول سلام علی کا یا سلام علی کا یا سلام علی سلام علی قال علی فضل و ثانيه الوداع وجاء الشكر علائنا ما دعا الا اذاعي يا نبي سلام عليك يا رسول انا مع داعيك يا حبيبنا ملائكه سلام الله عليك انت الشرم القران بدر انت نور سوف نور انت انت نسری يا سدا مل سور سدا مرکا یہ سدا پڑا مستفا کر دو سراہو اپنے اچھو کا سب سدا مل گایا مل گایا ملتا تم, تم پہ بھیجا سو سرا مشکل سے ہے مشکل سے ہے جب نی مشکل immediately -hmm. mm -hmm. وَأَبْخِنَا أَلَابَ الْمَارِ وَأَبْخِنَا الْجَلْمَةَ مَعَ منا فتظفه على الإيمان يا أكبر رحيمي يا أكبر يا ارحم الراحمين اكرم علينا بكرامتك العميم اللهم رض اجعل لي لقيمه صلاتي ومن يرضيك عبدا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رحمن ويا غفور في رحمتك فسترني فتهر يا اله كل صابر يا حرم سجد اللهم ربنا ظلم انفسنا ان نمتنا لنا ورحمنا لنا نكونا مما من الخاسرين <سؤال> اللهم اعز اللهم اعز داموا المسلمين اللهم انصر الاسلام والمسلمين الله الله يا الله يا جمع ہوئے اور ہمارے ساتھ اس پر خزانے دنیا بھر میں کروڑ ہاں کروڑ مسلمان جمع ہے اور اس آمد کی گھڑی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تیری بارگاہ میں ہاتھ کھائے سے دعا کے لیے ہاتھ کھائے ہر کر رہے مولا ہماری ہاتھ ہی قبول کر ملحم نے یہاں آ کر جو تیرا اپنے ماں کا ذکر کیا جس طرح کیا جس نیت سے کیا کتنا اخلاص تھا تو جانتا ہے اے مولائے کریم ہماری حاضری کبھی فرما لے ہمارے ناز سے ہم سے جو پڑھنے میں کی بتائی ہو گئی اسے معاف فرما دے یا رب کریم تیرے محبوب کے گن گانے والا بنا تیرے محبوب کے گن سننے والا بنا اے محبوب ترے محبوب کے در کے صبح میں پلنے والا بنا اے رب کریم مولائے کریم ہم جہاں جتنے بھی حاضر ہیں وہ جو, جو ہمارے ساتھ حاضر ہیں کھاد کھائے ہوئے کرو دگار تمام دائمی مقصد فرمان رب کریم آمد مصطفیٰ علیہ السلام کی گھڑیاں ہیں اس گھڑی سے دعا رہے ہیں کرم بہت جو پر ہے اے آج کی شب تو وہ شبد ہے آج کا دن تو وہ دن ہے جس نے اپنا پیارا پیارا محبوب ہمیں عطا کر لیا آج تو بڑا آج تو بڑا پروگار کرم والا دن ہے ہماری گناؤں کو فرما لے ہمارے گناہوں کو معاف کرما دے اے اللہ اپنی قدرتیں کام ملا ہمارے گناہوں کو نیک سے بدل دے ہمیں نیکیاں کرنے کی توجہ دے دے یا اللہ ہمیں جو بے نمازی ہے ہمیں نمازی بنا دے ہم جو پریشان حال ہے ہم پریشانیوں فرما دے ہمیں جو مصیبت زدہ ہے ان مصیبتوں کو دور کر جو مقبوض ہے انہیں سے فرما یا بیمار ہے رکاوٹیں ان کی رکاوٹوں کو دور کر دے مولا کریم جن جن لوگوں نے ہمیں لوگوں کے کہا کہتے رہتے ہیں نام بھی نہیں جانتے نہیں جانتے گار ہے پالنے <سؤال> والا ہے مالک ہے تو سب کے نام بھی جانتا ہے سب کے کام بھی جانتا ہے یار کریم تمام تمام کیلائے کریم ہم تمام کو بار بار حج کی محبوب کے دربار کی حاضری عطا فرما رب نے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما خبر میں جانے سے پہلے خبر کی تیاری کی توفیق دے دے خبر کے سوالات کے جوابات سیکھنے کی توفیق دے دے یا رب کریم پر کی مناظر آسان کر نزا کی سبزیاں آسان کر موت اپنے محبوب کا جلبہ رسیح فرما دے رب کریب محبوب کے جگہوں میں ایمان و آصف کے ساتھ سہد رسی زیر گمت فضرہ شہادت کی موت مؤثی فرما غیر مقدو مطلب زمین جنت البقیم نصیب فرما جنت الفردوست محبوب کا پڑوس پیر مرشد مرشید والدین دوست خفا اسدہ معدین مؤقی دین محیطی کے ساتھ کا فرما اے رب کریم ہم نے جتنے بھی یہاں حاضر ہیں طرح طرح کی خواہشات دل میں لیے اے رب کریم تمام کی تمام جائز مادی پوری ہوئی یا اللہ اس محفل کے برخاست ہونے سے پہلے پہلے تمام کی تمام جائز ہوا دیں اپنی بارگاہ میں گول بنوا رہے اے رب کریم تجھ سے نہ مانگے تو تج سے مانگے تو دینے والا ہے اے رب کریم ہم تو تیرے محبوب کا سکا مانگتے ہیں کرم کر कर دے یار کریم کرم کر دے میرے بولا کرم کر دے اس سے نہ مانگے تو کس سے مانگے آج کی رات है مانگنے والی رات ہے یار کریم ٹرین ایک بندے مانگتے ہیں تو اس سے مانگتے ہیں مانگنے کا طریقہ ان کے پاس ہے مانگنے کا नहीं ان کے پاس ہے میرا عشق भी نہیں میرا رنگ بھی نہیں میرا ڈھنگ بھی نہیں مینو یار جنان کا ڈھنگ بھی نہیں یار رد کریم ہم تو کچھ بھی نہیں آتا ہم تو کورے ہیں ہمیں تجھے دینا ہوگا یا رب کریم بن مانگے دے دے بن مانگے ہماری جھولیا کو بھر دے آج جھولیاں آج جھولیاں مولانا مولا کریم جھولیاں فرما صفا کے کعبہ سیاں آتا فرما صبا کعبہ نسی فرما صفا فرما کی سیاح آتا فرما حضر اسمد کے بوسے آتا فرما رب کریم حرم کعبہ کے نظارے دکھا دے روات محبوب کی مسجد کے نظارے دکھا دے مینارے دکھا دے امت دکھا دے ذہر رسید تیرے محبوب کی ملادت کا کا تمام کو اپنے محبوب کی زیادہ تیرے محبوب کا جلبہ دیکھا دی دیگا تیرے محبوب کا جلوہ دے دے تیرے محبوب کا جلوہ دے دے تیرے محبوب کی محبت دے دے تیرے محبوب کا عشق دے دے ہمارے سینوں کو تیرے محبوب کی محبت کا مدینہ بنا دے اے اللہ ہمارے دلوں سے دور کر دے دنیا کی زمین محبت در دور کر دے اپنے محبوب کا عشق دے دے اپنے محبوب کا پیار دے دے ار قریب اطلاع کے ساتھ تیرے محبوب کے گن گانا نصیب کر دے اے مورائے کریبی ہماری بہن پردے میرے آئی جو ہمارے سائیں بھائی آئے ان کی تمام برادری پوری ہو رب کریم کیو ٹی وی اور اے ار وائی جی کے ذریعے تمام یہ ایک اشتہائی آج پری دنیا میں لائیو ٹیلی کیا گیا لوگ جہاں جہاں سنتے رہے رب کریم اس ٹیلی کرنے والوں کو دنیا میں اور اخرت میں ان کا اجر عطا فرمائے ہمارے حاجے تو نو صاحب کی عمر میں برکت دے انیل وافی کو صلوات و سلام کی عطا فرما اور جتنے ہمارے ایس کے جو نمایاں دیوانو یہاں آئے ہوئے فاروق فاضیہ صاحب سلیم نحمد صاحب اور یہ تین تمام کو ہے تو آف کا فرما فاروق فاضیہ صاحب کی شوگر کی فرما دے روزگار کی تمام مشکلوں کو فرما دے ہمارے مرشدہ نے کا سیاح سلامت فرما ہمارے مہاراجا شریف کے سجادوں کا سیاح سلامت فرما اور جہاں جہاں مسلمان آباد ہے تمام کی جان مال عزت آبوں کی خیر فرما عالم اسلام پر اپنا کر دے ملک پاکستان پر اپنا کر دے اے مولا ملک پاکستان کی حفاظت فرما عالم کی فاط فرما پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما مولا پاکستان کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما میرے مولا کریم ہر جگہ پر سکون دے دے پوزگار ہر جگہ پر آسانیاں دے دے مولا کریم امن عطا فرما دے تخلیق کاریاں دہشت گردیاں اے اس ہماری جان چھوڑا دے میرے مولائے کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے اے پوروزگار ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا دے جہاں جہاں مسلمان کپار کے نروے میں ہے روزگار مسلمانوں کو فرما یا رب کریمان اسلام کا مُنہ کالا فرما یا رب کریم ان یہود ان کی ناپاک سازشوں سے ہمیں بچا لے روزگار ان کا منہ کالا فرما مسلمانوں کو قوت دے دے مسلمانوں میں اتحاد دے دے ہم تمام کو ایک کر دے نیک کر دیں محبتیں دے دیں پیار دے دے محبت دے دے غلفت دے دے اجلاس دے دے اخلاق اچھا کر دے خود اچھا کر دے اے مولائرین تمام رضائش سے ہمیں بچا لے تمام جھوٹری وادہ گاغی سے بچا لے ہم تمام کو نک بنا جو مانگا وہ بھی دے دے جو نہ مان سکے یقیناً ریکھیے ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ بھی عطا فرما دے میں چون کہوں مجھ کو یہ عطا ہو وہ عطا ہو وہ دے کہ ہمیشہ میرے گھر پر کا بھرا ہو مٹی نہ ہو برباد بس بر گلا کرے میری مدینے کی ہوا ہو بالخصوص دعا کرتے ہیں ہمارے بھائی کے لیے اللہ ان کی ہر دلی جائے پوری فرما یاد یہ بڑی محبت کے ساتھ اور بڑی پیار کے ساتھ اس قسم کی ماحولوں کی نکات کو بھرپور حصہ لیتے ہیں یاد ان کی کو کوششوں کو قبول فرما اور دنیا اور آخط دینے اس کا بہتر سے بہتر ادرتا فرما تمام ناس کے جمال میں کمال میں ان کی آواز میں رب کریم ان کے خوراک ان کی خوراک میں اور مطلب ادا فرما کریم ان کو خوب نواز جو دیکھ دیکھ کے خوش ان کو بھی نواز یا رد کریم جو دیکھ دیکھ کے جلے انہیں ہدایت دے جن جن مرادوں کے لیے احباب نے کہا پیشے خبیر کیا مجھے حضرت خبر کی ہے اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سجدنا ومولانا محمد الذي تنحل به الوقض وتنفرج به الكرب وتقضى به الحلائج وتناد به الرغائب وحسن الخواتين ويستفقى الغنام بوجهه الكريم وعلى حاله وصحبه في كل لمحة ونقص بعدد كل معلول لك يا الله يا الله يا الله سبحان ربك رب العزة عما يتفون وسلام على المسرين والحمد لله العالمين. کراچی اور مذافات میں فجر کی اذان کا وقت ہو چکا دوسرے شہروں کے سننے والے رہنے والے اپنے اپنے مقامی وقت کو مطابق نماز فجر ادا کرے بلاحمان یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ اللہ